خب ذوق و خیارو رو سل بھائی خیار رویت کے مسائل چل رہے تھے بھائی خیال رویت کے آپ نے مسئلہ پڑھا تھا اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید دیتا ہے بغیر دیکھے ہوئے تو شریعت نے اختیار دیا ہے چیز دیکھنے کے بعد پسند نہ آئے تو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے چیز میں کوئی عیب نہیں ہمارا نا لیکن بس دیکھا پسند نہیں آئی تو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے بھائی اچھا جی آج بتلا رہے بھائی اندھے کی خرید و فروخت یہ جائز ہے یا نہیں بھائی اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہتے ہیں بھائی کی خرید و فروخت کیا ہے جائز کہتے ہیںما و شیرا جائزن اور اندھے کی بے اور اس کے خریدنا یہ جائز ہے بھائی اندھے کے بیچنا اور خریدنا جائز ہے بھائی اسے اختیار ہوگا خیال رویت حاصل ہوگا یا نہیں کہتے ہاں بھائی اس کو بھی خیال رویت حاصل ہوگا بھائی اس کو خیال رویت حاصل ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا کہتے ہیں بھائی جس چیز کے ذریعے جس شامل کے ذریعے اس کو اس چیز کا پتہ لگ جائے اس شامل کے کرنے تک اسے خیال حاصل ہے مثلاً اس نے کوئی کھانے والی چیز خریدی ہے اس چیز کا پتہ چکھنے سے چلتا ہے تو جب تک چکھ نہ لے اسے خیال رویت ہاتھ چکھنے کے بعد اسے پسند نہیں تو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے ایک چیز اس کا پتہ سونگنے سے چلتا ہے کوئی خوشبو وغیرہ اس نے خریدی ہے بغیر سونگے بغیر تو وہ کیا کرے اس کو سونگے بھائی تو سونگنے سے اس کا خیار رویت ختم ہوگا تو سونگے پسندنا ہے تو واپس کر سکتا ہے بھائی اور ایک چیز ہے مولانا جس کا پتہ ٹٹولنے سے چلتا ہے اس کو ہاتھ وغیرہ لگایا تو اب اس کا خیار رویت کیا ہو جائے گا ساخت بھائی سمجھ میں آیا بھائی کوئی جانور وغیرہ مثلا بکری خریدی اس کو ٹٹول کر دیکھ لے بھائی موٹی تازی بکری ہے یا موٹی تازی نہیں ہے بھائی تو اگر اب بھی وہ رد نہیں کرتا تو معلوم ہوا وہ راضی ہو چکا اس کا خیار رویت کیا ہوا ساخت ہو گیا مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی شرا جائز اندھے ان کا خرید ان خریدنا اور بیچنا جائز ہے اور اس کا خیار ساقط ہو جائے گا مبیا کس کے ذریعے مبیے کو ٹٹول کر دیکھنے سے ہاتھ لگا کر اسے دیکھنے سے بھائی کب یہ خیار کن چیزوں میں کہتے اس کا یہ خیار خیال رویت کیا ہو جائے گا تاخت ہو جائے گا جب وہ چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھ لے ایدا کان یور کو بل جس سی جب کہ اس چیز کو پہچانا جاتا ہو ہاتھ لگا کر دیکھنے سے بھائی ٹولنے سے او یا شم ماہور یا کیا کر لے اس چیز کو سونگ لے تو اس کا خیال ہو ہوگا خوبی شامی جبکہ اس چیز کو جانا کس کے جاتا ہو سونگنے سے جانا جاتا ہو سونگنے سے اس کا پتا چلتا ہے او یزو کہ آپ کی کتابوں میں بھائی و <تصفح> ہے وہ <تصفح> ہونا چاہیے بھائی او یزو قو یا اور اسی طرح اس کا خیا اس کا آتب دیکھو بھائی پیچھے آیا تھا نا بھی جسا اس یجثہ پر اگے اتف ہے او یشمما بی ان یشمہ اسی طرح یذوقہ کا اتف کس پر ہے اسی یجثہ پر ہے و یسقط خیاروہ بی ان یذوقہ بی ان یذوق المبیع اور اس کا خیا رثابت ہوگا اس چیز کو چکھ لینے سے اذا کان یعرف بالذوقی جبکہ جبکہ اس چیز کو جانا جاتا ہو بز چکھنے کے ذریعے چکھنے چکھنے سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس سے اس کا خیار ساقت ہوگا فلاقارکار کہتے ہیں ہمارا نا جائیداد کو بہت غیر منقولی چیز غیر منقولی چیز آخار کسے کہتے ہیں جائیداد بھائی غیر منقولی چیز میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ منقولی ہے کچھ غیر منقولی منقولی کون سی چیزیں ہیں جی ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو منتقل کیا جا سکتا ہو وہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا وہ کیا کہلاتی ہیں غیر منقولی مثلا مولانا گھر ہے یہ کس میں سے ہے غیر منقولی بھائی سمجھ رہے کوٹھی ہے یہ کس میں سے ہے غیر منقولی اسی طرح مولانا کھیت ہے یہ بھی کس میں سے ہے غیر منقولی زمین بھی ہے کیا غیر منقولی باغ ہے مولانا یہ بھی کیا ہے غیر منقولی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقلی کیے جا سکتے ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری منقولی ہیں مولانا سمجھ میں آیا بھائی گاڑی ہے یا آپ کی کتابیں ہیں یہ بستریں ہیں مولانا قلم ہے گاڑی ہے بس ہے ٹرک ہے جتنی بھی بڑی سے بڑی چیز ہو مولانا یہ ساری کس کے اندر داخل ہیں کیونکہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کیا جاتا ہے منتقل کیا جا سکتا ہے بھائی منتقل کیا جاتا ہے تو آکار کا کیا معنی ہوا جائیداد یا کیا کہہ لیں غیر منصوبے بھائی ایک اندھا ہے اس نے زمین خریدی زمین خریدی تو کیا اب اسے خیار رویت حاصل ہوگا یا خیار رویت حاصل نہیں ہوگا بھائی بھائی آپ نے مثلا آپ ہیں بھائی اندھے کا مسئلہ فی الحال چھوڑو آپ نے ایک زمین خریدی ہے بغیر دیکھے زید نے آپ کے سامنے تاریخ کی بہت اچھی زمین ہے سونا ہے سونا بھائی سمجھ میں ہے اللہ نے آپ کو خوب مال دیا تھا بھائی اللہ سب کو خوب وسیع حلال رزت دے بھائی تو خوب مال تھا آپ کے پاس آپ کو تو پرواہ نہیں ہے بھائی پیسوں کی آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کیا کیا اس زمین کو خرید لیا تو اب آپ بتائیے آپ کو خیال رویت ہے یا نہیں مالانا رویت حاصل ہے آپ گئے بھائی اس زمین کا دورہ کرنے جائزہ لیا پہنچتے ہی دیکھا ہو یہ تو بڑی ردی قسم کی زمین میں نے خرید لی فوراً کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں پسند نہیں آئی تو واپس کر سکتے ہیں لیکن اگر دیکھنے کے بعد خاموش رہتے ہیں تو آپ کا خیال کیا ہو جائے گا داقت ہو جائے گا خاموشی معلوم ہو آپ راضی ہیں اگر پسند نہ ہوتی تو آپ فورن کیا کرتے اس کو رد کرتے بھائی اسی طرح اندھا ہے بھائی اس نے ایک زمین خرید لی تو جیسے عام خریدنے والے کو خیار رویت حاصل ہوتا ہے اندھے کو بھی کیا حاصل ہوگا سمجھ میں بشرتے کے عام آدمی کو خیار رویت کب حاصل ہوتا ہے جب کہ اس نے خریدنے سے پہلے اس چیز کو دیکھا تو اندھے نے بھی زمین کو خریدا ہے اس سے پہلے کسی نے اس کے لیے زمین کے اوصاف بیان نہیں کیے تھے مثلا اس کو اگر یہ بتا دیا تھا بھائی یہ اس اس طرح کی زمین ہے اس کے دائیں طرف نہر بہہ رہی ہے بائیں طرف یہ ہے فلاں طرف یہ ہے پلاں طرف یہ ہے, ہے سارے اور اس, اس قسم کی زمین ہے یہ ساری چیزیں جب بیان کر دی گئیں تو اب مولانا یہ خیال ہے اس کو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ان ساری باتوں کا تو اس کو خریدنے سے پہلے ہی پتا تھا لیکن اگر ان چیزوں کا پتہ نہیں اور اس نے زمین خریدی ہے تو اب اسے بھی شریعت نے خیال رویت دیا ہے یعنی اس کے سامنے جب یہ زمین کے اوصاف ذکر کر دیے جائیں گے اس اس طرح کی زمین ہے اس, اس طرح کی زمین ہے اور دائیں طرف یہ چیز ہے بائیں طرف یہ ہے چاروں اطراف وغیرہ اس کی ذکر کر دی صفت ذکر کر دی اب مولانا اس کا خیال رویت کیا ہو جائے گا جب اس کو سن کر بھی وہ خاموش رہا معلوم ہوا وہ راضی ہو چکا ہے آگے بھائی تو یہی بات کر رہے ولا خیال ہو فلا قاری اور اندھے کا خیال ساقت نہیں ہوگا جائیداد کے اندر ہاتھو سفلا ہو یہاں تک کہ اس کے لیے اس زمین کا وصف بیان کر دیا جائے اس جائیداد کا وسف یعنی اس کی حالت بیان کر دی جائے ہتائیو یہاں تک کہ اس کی حالت بیان کر دی جائے اس کے لیے بھائی یہ ذکر آیا بے فضولی کا فضولی فضولی فضولی کہتے ہیں غیر متعلقہ آدمی کو گئے غیر متعلقہ شخص کیا کہلاتا ہے فضولی فضل سے ہے زائد زائد مانا وعد کے ساتھ فضل وعد کے ساتھ فضولی غیر مطالعہ کا شخص ایک آدمی کی چیز نہیں ہے, ہے, ہے, ہے آپ کے, لیے گئے تھے بھائی کے ساتھی نے دوسرے کے ساتھ بیک کر لی لو بھائی یہ موبائل میں نے تمہیں پانچ ہزار میں بیچ دیا اس نے فوراً کہا یہ میں نے سر پانچ ہزار میں آپ سے موبائل خرید لیا یہ کون سی بیگ کہلائے گی بھائی بیگ فضولی بھائی آپ اس چیز کے مالک ہیں نہیں بھائی تو آپ غیر مطالعہ شخص ہیں آپ نے ویسے ہی کون ہوتے ہیں بھائی اس موبائل کو بیچنے والے آپ کا جب ہے ہی نہیں تو یہ بیگ فضولی ہے مولانا لیکن یہ نہیں کہ یہ بالکل ردی ہے یہ بیگ ٹھیک ہے مولانا ہاں مالک کی اجازت پر موقوف ہے مالک آئے گا اس کو آ کر بیگ کا پتہ چلا اب وہ اجازت دے دے تو بہ ہو گئی اور اگر اجازت نہ دے تو بہ کیا ہوئی متم ہو گئی سورج سمجھ میں آگئی تو آپ واپس آئے آپ کو آ کر آپ کے ساتھی نے بتایا بھائی تم یہ موبائل بیچنا چاہ رہے تھے بڑے عرصے سے آج میں نے بالآخر یہ موبائل تمہارے لیے بیچ دیا ہے اس آدمی کو پانچ ہزار میں آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے وہی جی اچھا کیا آپ نے بھائی بہ ہو گئی مولانا آپ نے اجازت دے دی اور اگر آپ اجازت نہ دیتے تو بیر نہ ہوتے تو تو ہیں وم وم وم وم با عمل کا غیر ہی اور جس شخص نے بیچا کسی غیر کی ملکیت کو غیر امری ہی اس کے حکم کے بغیر ہی جس نے کسی دوسرے کی چیز کو بیچا اس کے کہے بغیر ہی پل مالکیاری تو مالک کو اختیار ہے انشا چاہے تو اجازت دے دے بے کی انشاخ اور چاہے تو کیا کرے فسخ کر دے سمجھ میں آیا بھائی تو بھائی آپ کا تو فائدہ ہو گیا با تو با کہ آپ کیا کس کو ڈھونڈ رہے تھے گاہک کو ڈھونڈ رہے تھے آپ کو مل نہیں رہا تھا بھائی اس نے آپ کا فائدہ کر دیا سمجھ میں وَلَهُ الْإِجَازَتُ اِذَا كَانَ الْمَعَقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا ب یہ اجازت کب دے سکتا ہے کہتے ہیں یاد رکھنا بھئی اجازت بے کی دینا چاہتا ہے بھئی اس نے کیا کیا تھا اس کے ساتھی نے اس کا موبائل اٹھا کر بیج دیا تھا اب یہ آ کر کیا کرنا چاہتا ہے بے کی اجازت دینا چاہتا ہے تو بے کی اجازت صرف اسی صورت میں دے سکتا ہے جب کہ وہ مبیاح باقی ہو کیونکہ آپ نے پڑھا ہے مولانا بے کا دار کس پر ہوتا ہے مبیے پر مبیا ہے تو بے ہے مبیا نہیں تو بے بھی نہیں بھائی کس چیز کی پھر بہ جب مبیا ہی نہیں ہے ختم ہو چکا ہے تو مبیے کا ہونا ضروری یعنی جب یہ اجازت دے اس وقت وہ موبائل کیا ہونا چاہیے موجود ہو یعنی اس کا وجود ہونا چاہیے یہ نہ ہو مولانا اجازت دینے سے پہلے موبائل اس کے ہاتھ سے گرا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا یا آگ میں گر پڑا جل گیا بھائی اب کس بیگ کی اجازت دیتے ہو مبیا کو موجود ہے ملکی. نہیں بھائی تو مبیے کا جب اجازت دے اس وقت مبیے کا موجود ہونا ضروری بھائی اور اسی طرح مولانا بائیں اور مشتری وہ جو فضولی تھا اور جس شخص کے ساتھ اس نے بیگ کی تھی ان دونوں کا موجود ہونا بھی ضروری بھائی زندہ ہونا ضروری بھائی کیونکہ ایجاب و قبول کرنے والے کون ہیں وہ دو آدمی جنہوں کا قدر کرنے والے انہوں نے ایجاب و قبول کیا تھا بھائی تو اب آپ بے کی اجازت دے رہے ہیں اور بے تو نام تھا ایجاب و قبول کا ان میں سے اگر کوئی ایک زندہ ہی نہیں یا مثلاً مر چکا ہے تو اب کس کی اجازت دیتے ہو ایجاب کرنے والا ہے یا قبول کرنے والا ہے ایجاب و قبول والا نہیں جو جنہوں نے موجود نہیں ہے تو کس بے کی اجازت دے رہے ہوئے؟ لہذا جب فضولی کی پائی جائے اور مالک آ کر اجازت دینا چاہتا ہے تو کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ایک تو مبیا بھی موجود ہونا چاہیے ہلاک نہ ہوا ہو اور دوسری کیا شرط ہے کہ عاقد کرنے والے بھی موجود یعنی زندہ ہو یعنی مسلم بھائی آخر کرنے والوں میں سے ایک دیوانہ ہو گیا بھائی پاگل ہو گیا بھائی اب کس بات کی اجازت بھائی دیوانہ ایجاب و قبول کر سکتا ہے نہیں تو ایجاب و قبول کرنے والا ہی دیوانہ ہو چکا ہے تو آپ کس بے کی اجازت دینا چاہتے ہیں لہذا اب اجازت دینے سے بھی بیع نہیں ہوگی مولانا سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی لہل اجازت اور مالک کو اجازت دینے کا حق ہے اذا کان المعقود علیہ ہی باقین جب معقود علیہ باقی ہو ماخود علیہ بھائی وہ چیز جس پر حاق ہوا ہے یعنی مبیا مبیا اذا کان المعقود علیہ ہی باقی جب کہ کیا ہو مالا معقود ماخود علیہ باقی ہو معقود علیہ علی وہ چیز جس پر عقد ہوا ہے یعنی مبیہ مراد ہے والمتعاقدان بحالهما اور دونوں عقد کرنے والے جو ہیں وہ بھی اپنے حال پر ہوں یعنی زندہ ہوں ساتھ ان میں اہلیت بھی ہو بھی کوئی ان میں سے مرنا گیا ہو کوئی ان میں سے دیوانہ وغیرہ نہ ہو گیا ہو کہ اس کی اہلیت ہی نہیں رہی پہ کرنے کی وہ من رہ مسئلہ ایک آدمی ہے اس نے دوسرے آدمی سے دو کپڑے خریدے بھائی دو تھان خریدے بھائی ایک تھان وہ دیکھ چکا ہے اور دوسرا تھانہ بھی اس نے نہیں دیکھا تو معلوم ہوا بھائی پتہ لگ گیا بھائی ایک تھان ہے معلوم اور دوسرا تھان ہے مشغول بھائی کتنے تھان خریدے دو ایک بھائی. کو وہ پہلے دیکھ چکا ہے دوسرے کو ابھی دو اچھا خریدنے کے بعد کیا اسے خیار رویت حاصل ہوگا یا نہیں کہتے ہیں بھائی خیار رویت اسے حاصل ہوگا بھائی دو تھانوں میں سے ایک کو دیکھ چکا ہے اور ایک کو نہیں دیکھا خریدنے کے بعد اسے کیا حاصل ہوگا بھائی <تصفر> <تصفح> رویت کیسے حاصل ہوگا بھائی ایک کو دیکھ چکا ہے, ہے بھائی ایک کو اس نے دیکھا ہے دوسرے کو تو <تصفح> نہیں دیکھا اور ضابطہ ہے کہ معلوم کے ساتھ جب مشغول مل جائے تو جو مجموعہ ہوگا وہ مشغول ہوگا بھائی مجموعہ کیا ہوگا <تصفح> بھائی ایک چیز تھی معلوم اس کو دیکھ چکا ہے دوسری چیز کیا ہے مجبور اس معلوم کے ساتھ کیا مل چکی ہے مجبول چیز مل چکی ہے تو سارے پر کس کا حکم لگے گا مجبور کا یعنی کل کو تو نہیں دیکھا کل کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں المجھول ویزا معلوم یسیر الکل مجبول بھائی سارا مجموعہ کیا بن جائے گا مشغول بن جائے گا بھائی تو لہٰذا اب اسے خیال رویت ہے مولانا دوسرا تھان دیکھا اسے پسند نہیں آیا تو اب کیا کر سکتا ہے واپس لیکن یاد رکھو مولانا واپس کرنا چاہتا ہے تو دونوں کو واپس کرے گا یہ نہیں کر سکتا ایک کو تو رکھ لے اور دوسرے کو واپس کر دے اس لیے کہ ایک ایجاب کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بیچی گئی ہیں ایجاب ایک ہوا تھا یا الگ الگ ہجاب ہوئے تھے بھئی اگر الگ الگ ایجاب ہوئے تھے ایک تھان الگ اس سے خریدے دوسرا تھان الگ اس سے خریدے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں والا نا جو تھان دیکھا ہے اس کو واپس نہیں کر سکتا اور جس تھان کو نہیں دیکھا تھا اس کو کیا کر سکتا ہے کیونکہ دونوں بے ہی الگ ہیں تو دونوں میں الگ الگ خیار رویت آنے تھے ایک کو پہلے دیکھ چکا تھا اس میں خیار رویت آیا ہی نہیں دوسرے کو اس نے نہیں دیکھا تھا اس میں کیا گیا خیارے رویت آ گیا اس کو واپس کر دے لیکن صورت وہ ذکر ہو رہی ہے کہ ایک دو یا کئی چیزیں کیا کیا ایک ہی ایجاد کے ساتھ خریدی ہیں اور ان میں سے بات کو دیکھا ہے اور بات کو نہیں دیکھا تو کیا حکم بتلایا اس کے اندر کیا حاصل ہو جائے گا سیار رویت حاصل ہوگا کیونکہ معلوم چیزوں کے ساتھ کن قسم کی کس قسم کی چیزیں مل گئی ہیں مشغول مل گئی ہیں اور مشغول جب معلوم کے ساتھ مل جائے تو کل جو ہوگا جو مجموعہ ہوگا وہ کس کے حکم میں ہوگا وہ سارا مجبور کے حکم میں ہے اور مشغول چیز کے اندر تو خیار رویت حاصل ہوتا ہے لہذا یہاں پر بھی کیا ہوگا سیار رویت حاصل ہو جائے گا اور چاہے تو ساری چیزوں کو رکھ لے چاہے تو ساری چیزوں کو واپس کر دے یہ نہیں کر سکتا کچھ کو رکھ لے جن کو دیکھا ہے دیکھا تھا ان کو رکھ لے جن کو نہیں دیکھا تھا انہیں واپس کر دے سمجھ ہے بھائی یہ کیوں نہیں کر سکتا یاد رکھو ایک بیع کا زابطہ لکھ لیجیے مولانا ایک بیع کا قیمتی زابطہ لکھ لیجیے تفریق صفقہ تفریق صبقہ خو فا قطوں والا اور ہا ہا لکھ لیا بھائی تفریق صبقہ خو فا قطوں والا اور ہا قبل تمام العقد جائز نہیں قبل تمام العقد جائز نہیں البتہ البتہ تفریقہ البتہ تفریق صفقہ بعد تمام العقد جائز ہے جائز ہے لکھ لیا بھائی تفریق صفقہ کیا ہے قبلہ تمام العقد جائز نہیں لیکن بعد تمام العقد جائز آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لو صفقہ کس کو کہتے ہیں بھائی صفقہ کا ایک معنی ہے آفد حافظ آفد بھائی یہ جو ایجاب و قبول ہوا یہ عقد ہے یا نہیں بھائی یہ عقد ہے بہ ہے تو یہ عقد اس کا ایک نام کیا ہوا دوسرا میں نے ابھی کیا لکھوایا سفقہ بھائی کیا لکھوایا مجید. یہ عقد کا نام ہے اس کا دوسرا معنی وہ ساری چیز وہ سارا مجموعہ جس کا ایجاب ہوا ہے وہ سب کہلاتا ہے وہ سارا مجموعہ جس کا ایجاب ہوا ہے سب کہلاتا ہے وہ سارا مجموعہ جس کا ایجاب ہوا ہے سب کہلاتا ہے سمجھ میں آئے سورت بھائی مثلاً بھائی آپ نے ایک ہی ایجاب کے ساتھ بھائی ایک ہی ہیب کے ساتھ بیس موبائل خرید لیے بیس موبائل تو یہاں سخہ کیا ہے بھائی یہ سارا مجموعہ موبائل یہ کیا ہے سخہ ہے اور اس سخے کے اندر تقسیم کرنا تفریق کرنا قابلہ تمام علاقت عقد کے تام ہونے سے پہلے ان میں تقسیم تفریق کرنا جائز نہیں ہے بھائی. کیا مسئلہ ذکر ہوا سبقے کے اندر توجہ سے بیٹھنا بھائی سبق کے اندر بھائی یہ سب یہ جو بیس موبائل آپ نے خریدے یہ کیا ہے اور اس کے اندر عقد کے تام ہونے سے پہلے تقسیم کرنا جائز مبارد. نہیں ہاں آخر تام ہو جائے پھر تقسیم नहीं। नहीं। नहीं। تقسیم کا یہ کیسے بھائی تفریح کریں گے مثلاً بھائی آپ نے ان موبائلوں میں سے دس کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا اور دس کو نہیں دیکھا تھا اب آپ خریدا آپ نے خرید بیس ہی کو لیا دس دیکھے ہوئے دس نہیں دیکھے اب خریدنے کے بعد بقیہ دس دیکھے تو آپ کو پسند ہے نہیں ہے کوئی ان میں لیکن پسند نہیں آئے اب آپ ان دس کو کیا کرنا چاہتے ہیں ساروں کو واپس نہیں کرنا چاہتے کس کو واپس کرنا چاہتے ہیں ان دس کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو اگر آپ ان کو واپس کریں تو کس خیار کی وجہ سے واپس کریں گے کون سے خیار کی وجہ سے خیار رویت کی وجہ سے خیار شرط کی وجہ سے تو نہیں خیار عیب کی وجہ سے کس خیال کی, کی وجہ سے کر رہے ہیں نئی. خیار رویت کی وجہ سے کر رہے ہیں اور خیار رویت کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مانع ہے کس چیز سے تمام عقد سے کس چیز سے تمام یعنی خیار رویت کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں ہوتا پورا نہیں ہوتا تو یہ چیز ابھی آپ کو خیال رویت ہے بھائی آپ خیار رویت استعمال کر رہے ہیں معلوم ہوا عقد تام ہو چکا ہے یا تام ابھی نہیں ہوا پورا ہو چکا ہے آقد یہ پورا نہیں ہوا ملید. نہیں ہوا بھائی خیار رویت مانیہ ہے کس چیز سے جب تک خیار رویت رہے گا عقد پورا ملید. نہیں ہوا تو یہاں بھی آپ کس چیز کی وجہ سے واپس کرنا چاہتے ہیں خیار رویت کی وجہ سے واپس کر رہے ہیں آپ کو پسند نہیں آئے بس دیکھتے ساتھ ہی تو یہ لازمی بات ہے معلوم جب تک خیار رویت ہے عقد تام ملید. نہیں معلوم ہو یہ ابھی عقد پورا نہیں ہوا پورا ہو گیا یا نہیں ہوا ملید. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی جب تک خیار رویت رہتا ہے اس وقت تک آقد پورا تو ابھی آپ آب کو خیال رویت تھا یا نہیں تھا خیال رویت ہے اسی کو تو استعمال کر رہے ہیں تو معلوم ہوا آقد پورا ہو چکا ہے یا پورا نہیں ہوا آقد پورا نہیں ہوا تو یہ قابل تمام العقد والی صورت ہے کون سی اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں خریدے ہیں اکٹھے بیس موبائل اور تو یہ سارا مجموعہ بیس موبائل یہ کیا ہوا صفقہ اور اس صفقے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تفریق کرنا چاہتے ہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یعنی دس رکھنا چاہتے ہیں اور دس یہ بیس موبائل آپ نے ایک ایجاب سے خریدے یا ہر ایک کے لیے الگ الگ ایجاد کیا تھا ایک ایجاد سے تو یہ سارا مجموعہ کیا ہوا سب اور اس سبقے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تفریق کرنا چاہتے ہیں تقسیم یعنی دس رکھ رہے ہیں دس واپس کر رہے ہیں تو تقسیم آ رہی ہے یا نہیں بھائی تو یہ تفریق آئی تو یہ تفریق سب ہے اور یہ قبلہ تمام علاقت ہے یا بعد تمام علاق ہے قبل تمام علاقہ لہذا یہ جائز نہیں ہے سورت سمجھ میں آ گئی تفریقہ قبل تمام علاقہ ہاں تفریق سبقہ بعد تمام علاقت جائز ہے بھائی جی آگے آ جائیں گے مسائل بھائی تو خیار رویت کی وجہ سے آپ واپس کر رہے ہیں اور خیار رویت آپ نے پڑھا ہے مانع ہے کس چیز سے تمام سامانے تو روئے جب تک ہے ابھی پوری نہیں ہوئی بھائی پوری رضامندی نہیں آئی ایک چیز دیکھ لے گا پھر انکار نہیں کرتا تو اب پوری رضامندی آ گئی لیکن جب تک ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے بے کے اندر آپ نے پڑا تھا رضامندی ضروری ہے یا نہیں دونوں آدمیوں کی تو بغیر دیکھے رضامندی پوری ہو جائے گی نہیں بھائی تو جی رضامندی یہ بھی پوری طرح نہیں پائی گئی تو بے پوری نہیں ہوئی جب بے پوری نہیں ہوئی معلوم ہوا تمام عقد نہیں ہوا اور تمام عقد سے پہلے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تفریق تفریقہ اور تفریق تفریقہ قبلہ تمام العقد تو جائز نہیں سب کو صورت سمجھ نہیں آئی کہ دوہرا دوں بھائی جی دوہرا دوبارہ سنو بھائی زابطہ میں نے آپ کو یہ لکھوایا کہ تفریق سبقہ قبلہ تمام علاقہ جائز اور تفریق صبقہ بعد تمام علاقہ جائز ہے عقد پورا ہو جائے پھر تقسیم کرنا چاہے آپ کرتے رہیں لیکن ابھی عقد ہی پورا نہیں ہوا ابھی تو ہم عقد کے بیچ میں چل رہے ہیں بھائی پورا نہیں ہوا ابھی آقت کے پورا ہونے کے لیے رضامندی ضروری تھی اور رضامندی کسی چیز کو دیکھ کر ہوتی ہے بغیر دیکھے رضامندی کہہ بھی دے مولانا کہ میں راضی ہوں بغیر دیکھ ہی راضی ہوں مولانا پھر بھی خیال روحیت ثاقط نہیں ہوتا یہ شریعت نے حق دی ہے تم کون ہوتے ہو بھائی شریعت کے حق کو ختم کرنے والے کہتا ہے میں بغیر دیکھ ہی راضی ہوں نہیں بھائی پھر بھی اسے خیار رویت حاصل ہوگا مولانا چیز دیکھنے کے بعد اسے پسند نہیں آتی تو کیا کر سکتا ہے ہاں تو ایک چیز جب تک دیکھی نہیں رضامندی پوری نہیں شریعت نے کتنا حقوق کا خیال رکھا بھائی دیکھا جب تک نہیں دیکھی پوری طرح رضامندی نہیں اور جب تک پوری طرح رضامندی نہیں بے بھی پوری نہیں کیونکہ بے کے اندر تو رضامندی کا پوری طرح ہونا ضروری تھا تو اب بھائی ایک آدمی ایک ایجاب کے ذریعے جتنی چیزیں اکٹھی خریدتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں ان کے اندر تفریق کرنا تقسیم کرنا حصے کرنا یہ عقد پورا ہونے کے بعد تو کر سکتے ہیں آپ عقد پورا ہونے سے پہلے اس نے اب مثلا آپ دیکھتے ہیں بھائی کرتے کیا ہیں 20 موبائل یہ تھے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں 10 واپس کرنا چاہتے ہیں اور 10 بھائی یہ 10 آپ رکھ رہے اور 10 واپس یہ کس یہ کیا طریقہ ہے میں نے تو 20 کا اکٹھا ہی جاب کیا تھا قبول کرنا ہے تو سارے کے سارے کو قبول کرو اور قبول نہیں کرنا تو سارے کے ساروں کو کیا کر دو واپس ایجاب جب اکٹھا ہوا ہے تو قبول بھی ساروں سے اکٹھا ہی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کچھ کو قبول کر لے اور کچھ کو قبول آمی. نہ کرے سورج سمجھ تو لہذا جب اس نے بیس موبائل خریدے ایک آدمی نے دس وہ پہلے دیکھ چکا تھا اور دس ابھی اس نے نہیں دیکھے تھے تو ان دس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے ابھی بھی اس کو خیال رویت حاصل ہے اس سارے مجموعے کے اندر بھائی اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے دیکھنے کے بعد اسے دس پسند نہیں آئے اب وہ دس واپس کرنا چاہتا ہے دس رکھنا چاہتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے کیا ضابطہ سنا دیں گے کہ تفریق صحبہ قبل تمام علاقہ جائز نہیں है. سمجھ میں آیا سا بیس کے بیس موبائل کا ایک ہی جاب ہوا تھا رکھنا ہے تو ساروں کو رکھو نہیں رکھنا تو ساروں کو کیا کر دو واپس کر دو اب سمجھ میں آیا اسی طرح بھائی یہ مانا ہے مولانا و من راحد اور جس شخص نے دیکھا دو کپڑوں میں سے کسی ایک کو فش تارا ما پھر اس نے دونوں کو خرید لیا دیکھا ایک کپڑے کو اور خرید دونوں کو لیا پھر اس نے دوسرے کپڑے کو دیکھا جاز لہو ائما تو جائز ہے اس کے لیے کہ دونوں کو کیا کر دے واپس کر دے کیا کر دے واپس کر دے بھائی خیار روحیت کی وجہ سے واپس کرے گا بھائی او مات والی رارو رویت خیارو ہو بھائی خیار رویت کس چیز کا نام ہے ارادے کا نام ہے کس چیز کا نام ہے بھائی دیکھنے کے بعد ایک چیز پسند آ گئی سمجھ میں آیا تو رکھ لے گا پسند نہ آئی تو کیا کرے گا لہذا یاد رکھو یہ وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا ایک آدمی نے ایک چیز بغیر دیکھ خریدی تھی بھائی خیال بغیر دیکھے زمین ایک آدمی نے خریدنے والنا اور زمین کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا اب وارث ان کو خیار رویت ہوگا یا خیار رویت نہیں جی کہتے نہیں بھائی وارثوں کو کسی قسم کا خیار رویت یہاں پر حاصل جی نہیں, جی نہیں جی یہ اسی آدمی کو حاصل تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا بھائی تو خیال رویت اس کا ختم ہو گیا یہ مانا ہے وہ جو شخص مر گیا اور بعد فلا خیار له وجده ایک آدمی ہے اس نے ایک گاڑی خریدی کیا کیا؟ گاڑی خریدی اس گاڑی کو وہ ایک ماہ پہلے دیکھ چکا تھا یا چھ ماہ پہلے اس نے دیکھی تھی یہ گاڑی آج اس نے یہ گاڑی خرید لی آپ کیا حکم لگائیں گے کیا اسے خیار رویت حاصل ہوگا یا حاصل نہیں نہیں فور یہ حکم نہ لگائیں قدوری لگائے کو بتلا رہے ہیں کہ اس چیز کو دیکھا جائے گا اگر جس وقت اس نے پہلے دیکھی تھی اور آج دیکھ رہا ہے اگر اسی حالت پر ہے جیسی اس وقت تھی تو معلوم ہوا یہ اس حالت کو تو وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا لہٰذا اب اسے کسی قسم کا خیال رویت حاصل اور اگر وہ چیز بدل چکی ہے مولانا پہلے تو وہ بڑی زبردست تھی اب ایک مہینے کے اندر ہی اس کا ہولیا بالکل بدل چکا ہے تو اب اسے کیا حاصل ہو جائے گا سورت <سلام> سمجھ <سلام> میں <سلام> آ گئی وہ من ان اور جس نے کوئی چیز دیکھی سم مشتراہو بادم مدت پھر اس کو خرید لیا کچھ مدت کے بعد کان آ فتح بس اگر وہ چیز اسی حالت پر تھی صفت کا کیا ترجمہ یہاں کر لیں حال اگر یہ اسی حالت پہ تھی اللہ رآہو جو اس نے دیکھی تھی فلا فلاحی رحو تو اسے کسی قسم کا کوئی خیار حاصل جی نہیں وہ متغیران اور اگر اس نے اسے متغیر پایا بدلا ہوا پایا فلاح الخیارو تو اس شخص کو کیا حاصل ہوگا خیار حاصل ہوگا مولانا چلیے بس بھائی چلیے بس مولانا حضرت المرحم اللہ عالم حقیقت الکلام